بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے عرفا ہواوں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہے پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں والناشرات نشرا اور بادلوں کو ابھار کر اٹھا لاتی ہیں فالفارقات فرقا پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں تل ملکی پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں تاکہ عزر دور کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے انما توعدون لواقع کہ جس فیصلے کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا فَإذا النجوم جب تاروں کی چمک جاتی رہے وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں وہ عید الج اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں وہ الرُّسُلُ القیت اور جب پیغمبروں کے لیے وقت مقرر کر دیا جائے بھلا ان کاموں میں تاخیر کس لیے کی گئی الفصل فیصلے کے دن کے لیے الفصل اور تمہیں کیا خبر کے فیصلے کا دن کیا ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی ألم کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا تھا ثم نتبعهم پھر ہم ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں نفعل ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی ألم مائن مہین کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا فی قرار مکین پھر اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا قدر معلوم ایک وقت معین تک تکرو پھر ہم نے اندازہ مقرر کیا سو ہم کیا خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی ألم نجعل الارض کی کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا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 الى ما كنتم به جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو او یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں نہ شولوں سے بچاؤ انها اس سے آگ کی اتنی اتنی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل كأنه گویا زرد رنگ کے اونٹ ہے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 اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی ان نلمت نفی غلالوں بے شک پرہیزگار سایوں اور چشموں میں ہوں گے وہ سوا کی ہوں اور میووں میں جو ان کو مرغوب ہوں کلو اشربو ہنی تم تم جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیوزل مفنی ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی لم جھٹ لانے والوں دنیا میں تم کسی قدر کھالو اور فائدے اٹھالو تم بے شک گنا کار ہو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی وَإِذَا قِيلَ لَا يَرْكَعُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں يَوْمَئِذٍ میں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مینو اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے